ان الحمد للہ وسلام رسول اللہ اما بعد فاعوذ اللہ من شعیطیم یا آ منو ان انفقوا من باطما ما تم و اخرجنا اخرجنال من الارض ولا تیم الخبيث ثمن ہو تنف نہ ولس تم باخری ولس تم باخری ہے اللہ ان تغم دوفی و علم غنی حمید یا اے ایمان والو ان خرچ کرو من بات پاکیزہ چیزوں سے ما کسب تم جو کماؤ تم و مماں اخرجنا اور ان چیزوں سے کہ نکالا ہم نے لکم تمہارے لیے من الارض زمین سے ولا تیم الخبیسہ اور نہ ارادہ کرو بری چیز کا من ہو اس سے تن کہ خرچ کرو تم ولث تم بے آخری ہے جب کہ نہیں ہو تم لینے والے اس کے اللہ انتخمی مگر یہ کہ آنکھیں بند کر لو تم اس کے بارے میں والموں اور جان لو ان اللہ کہ اللہ تعالی غنی بے پرواہ ہے حمید تعریف کیا گیا ہے پچھلے پورے رکوع میں بھی انفاق کے بارے میں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ انفاق سے مالوں میں برکت دیتا ہے انفاق کے کیا کیا فوائد ہیں پچھلے رکوع میں ان کے متعلق تفصیل سے بیان ہوا اب اسی تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے بیان کیا گیا ہے کہ کن چیزوں کو خرچ کرنا ہے کن لوگوں پر خرچ کرنا ہے تو انشاءاللہ اس کی تفصیلات آئیں گی فرمایا یا ایو اللہ ددین آ من تو بات تم اے ایمان والو خرچ کرو پاکیزہ چیزوں سے جو تم کماؤ یہ پاکیزہ چیز اللہ تعالیٰ دو معنی ہیں اس کے ایک معنی یہ ہے کہ چیز کو عمدہ ہونا چاہیے بہت شاندار ہونا چاہیے جس کو تم اچھا سمجھتے ہو پاکیزہ خیال کرتے ہو اس کو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور دوسرا اس سے مراد یہ ہے حلال یعنی حلال مال اللہ کے رستے میں خرچ کرو حرام مال سے صدقہ نہ دو طیبات میں یہ دونوں چیزیں دونوں معنے شامل ہیں اے ایمان والو تم خرچ کرو پاکیزہ چیزوں سے جو تم کماتے ہو حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تیبن اللہ پاک ہے لا يقبل الا اللہ طيبا وہ صرف پاکیزہ چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے جو چیز پاک نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کو پسند ہی نہیں کرتا قبول ہی نہیں کرتا تو ایک تو فرمایا کہ ماں کا سب تم جو تم کماتے ہو اس میں سے خرچ کرو یعنی جو بھی تمہاری کمائی کمانے کا جو بھی ذریعہ تمہارا ہے جو مال بھی تم کما کے اپنے پاس جمع کرتے ہو اس جمع شدہ مال سے صدقہ ادا کرو یہ مطلب ہے وما اخرجنا لَكُم من العرد اور اس سے بھی کہ جو ہم نے نکالا ہے تمہارے لیے زمین سے اس کا مطلب ہے کہ زمین سے جو فصلیں اگتی ہیں ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے صدقے کو لازم قرار دے دیا ہے اور اس کے علاوہ زراعت کے علاوہ جتنے طریقے ہیں وہ تجارت ہے وہ صنعت ہے یعنی یا پھر بندہ کوئی اچھی سروس کرتا ہے اس کی تنخواہ زیادہ ہے وہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے مال اس کے پاس اکٹھا ہو جاتا ہے اس کی ضرورت سے زیادہ اس کے پاس جمع ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی طریقہ تمہاری کمائی کا ہے اس اس طریقے سے کمائے ہوئے مال میں سے اللہ کے رستے میں خرچ کرو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ انسان یعنی مال جمع کرے کمائے اچھا اور اس کی ضرورت سے بھی زائد اس کے پاس موجود ہو اور وہ پھر صدقہ نہ کرے اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے صدقے کے بڑے ہی فضائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا اس تو برہان صدقہ تمہارے ایمان کی دلیل ہے صدقہ ایمان کی دلیل ہے اس کا مطلب ہے کہ تمہیں مال اتنا پیارا نہیں ہے جتنا تم اللہ کی رضا کو پسند کرتے ہو تو مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان مال کی محبت میں گرفتار نہیں ہے یہ مال کی محبت میں گرفتار ہونا یہ بہت زیادہ فطروں کو دعوت دینے والی چیز ہے تو بڑے فضائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے مطلق یہ حکم دے دیا اس سے دونوں قسم کے صدقے مراد ہو سکتے ہیں نفلی صدقہ بھی اور فرض صدقہ بھی فرض صدقے سے مراد زکوٰۃ ہے فرض صدقے سے مراد زکات ہے زمین سے عشر ہوگا اور باقی نصاب کے مطابق مال کو خرچ کرنا یہ فرض صدقہ یعنی زکوٰۃ ہے فرض صدقے کے علاوہ نفلی صدقے بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں اللہ اکبر تو اللہ تعالیٰ نے مطلق حکم دیا ہے ایمان والوں کو کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو جو بھی تم کماؤ لیکن پاکیزہ چیزیں ہونی چاہیے جو تم اللہ کی راہ میں پیش کرو بڑی عمدہ چیزیں ہونی چاہیے حلال چیزیں ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کے کے راہ میں ان چیزوں کو صدقے کے طور پہ پیش کرو اگر تم صنعت کار ہو تمہاری فیکٹری ہے تمہارا کارخانہ ہے تو اس کے حساب سے تم ادا کرو اور اگر تاجر ہو تجارت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ مقرر کیا ہے تو ہر کسی کا نظام الگ الگ ہے مثلا جس نے مشینری لگا کے فیکٹری بنائی ہے اس نظام اس کا زکوٰۃ کا نظام الگ ہے تجارت اس نے دکان بنائی ہے تو دکان میں جو مال پڑا ہوتا ہے اس مال کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے صدقہ جو ہے وہ مقرر کیا ہے زکوٰۃ مقرر کی ہے اسی طرح و ممہ من العرد زمین سے جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک نظام مقرر کیا ہے باقی چیزوں سے الگ باقی جو اموال ہیں اگر ایک سال مال کو جمع شدہ مال کو گزر جائے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے لیکن جہاں تک عشر کا تعلق ہے تو جب بھی فصل کی کٹائی ہوتی ہے ہاں جی تو کٹائی کے وقت فصل سے عشر ادا کیا جائے گا تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کے لیے ایک ضابطہ مقرر فرما دیا ہے وہ فرض زکات کا ایک ضابطہ ہے نصاب مقرر ہے لیکن نفلی صدقے کے لیے ترغیب دلائی ہے اس کے لیے اس کا اجر زیادہ سے زیادہ بیان کیا ہے کہ مال زیادہ ہوتا ہے مال کم نہیں ہوتا صدقہ کرنے سے تو یہ فضیلت بیان کر کے ترغیب دلائی گئی ہے نفلی صدقے کے لیے ولا تیم الخبی من ہو تُنفکون ولس تم ہے اللہ فرمایا جو چیز پاک نہیں ہے یہ خبیص کو طیب کے مقابلے میں بولا گیا ہے طیب جو عمدہ چیزیں ہیں پاکیزہ چیزیں ہیں پسندیدہ چیزیں ہیں ان سب کو طیب کہیں گے اور جو چیز عمدہ نہیں ہے پسندیدہ نہیں ہے انسان اپنے لیے جن کو پسند نہیں کرتا ہاں جی یا وہ حلال نہیں ہے حرام ہیں تو ان تمام چیزوں پر خبیص کا اطلاق ہوتا ہے حرام بھی خبیص ہے جو کہ یعنی حلال کے مقابلے میں ہے اسی طرح جو چیز انسان پسند نہیں کرتا اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ سب چیزیں طیب کے اندر شامل ہیں تو جو چیز بندہ اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ اللہ کے لیے کیسے پسند کرتا ہے تو اللہ کی راہ میں وہ چیز ادا کرو پیش کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو بلکہ اپنے لیے جو تم بہت زیادہ محبوب محبوب چیز دیکھتے ہو لن تنال البرحت تنفکو مما تو حبول تم نیکی کو اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک وہ چیزیں خرچ نہ کرو جن سے تمہیں بہت محبت ہے جو چیز تمہیں بہت پیاری ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اللہ تعالیٰ کو خوش کرو اللہ کی رضا حاصل کرو اپنے لیے نیکی حاصل کرو اللہ اکبر تو یہ کسی شخص کے ایمان کا معیار ثابت کرتی ہے یہ چیز کہ وہ کیا اللہ کی راہ میں پیش کر رہا ہے کس معیار کی چیز اللہ کی راہ میں پیش کر رہا ہے اگر اس کا ایمان بہت اعلیٰ درجے کا ہے تو جو اس کے باغ میں سب سے اچھی چیز ہے وہ پیش کرے گا جو اس کی کمائی میں سب سے اچھی چیز ہے یا اس کے جانوروں میں سب سے اچھا جانور ہے سب سے زیادہ جو چیز اس کو پسند ہے جب وہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے اپنے پاس رکھنے کی بجائے اللہ کے لیے اس کو دے دے یہ بہت بڑی اس کے ایمان کی دلیل ہے اور اس کے ایمان کا معیار ان چیزوں سے ثابت ہوتا ہے تو فرمایا ولاخیسا منہ تنفک دیکھو ناپاک چیزوں کو جو طیب نہیں ہے جو حلال نہیں ہے ان چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ارادہ ہی نہ کرو یہ سوچ ہی نہ رکھو اپنے دل کے اندر انسان پہلے سوچتا ہے پھر عمل کرتا ہے پہلے ارادہ ہوتا ہے پھر عمل ہوتا ہے فرمایا تم اپنی نیتوں کی اصلاح کرو یہاں مراد نیتوں کی اصلاح کرو اپنے ارادے مضبوط کرو کہ ایسی چیزوں کے بارے میں کہ جو تمہیں خود پسند نہیں ہے لس تم ہے کہ جو چیز تمہیں خود پسند نہیں ہے اگر کوئی یہی چیز تمہیں دے تو تم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو تو تم ایسی چیز اللہ کے لیے کیوں دیتے ہو اللہ فی اللہ یہ کہ کوئی چشم پوشی کرے ہاں جی اور پھر اس طرح آنکھیں بند کر کے کوئی کام کر لے لیکن سوچ سمجھ کر جان بوجھ کر تم ایسا کبھی نہیں کرو گے کہ جو چیز ردی ہے بیکار ہے وہ وہ تم قبول کرو جب تم خود قبول نہیں کرتے تو تم اللہ کو کیسے دیتے ہو برا بن آدب رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نادل ہوئی ہے انصار کے بارے میں کہ جب اصحاب صفا مسجد میں رہتے تھے تو پھر انصار جن کے پاس باغات تھے کھجوروں کے باغ تھے وہ اپنے باغ سے کچھ خوشے اتار کے لے آتے اور وہ ایک رسی بندی ہوئی ہوتی تھی مسجد نبی میں تو اس کے ساتھ وہ لٹکا دیتے اسی طرح کچھ گری پڑی ردی قسم کی کھجوریں جن کو وہ پسند نہ کرتے ان کو بھی لا کے مسجد کے اندر رکھ دیتے کہ یہ درویش کھا لیں گے یہ اصحاب صفحہ میں آئے ہوئے ضرورت مند یہ کھجور استعمال کریں گے تو فرمایا کہ اس طریقے سے لوگ آ کے یعنی مسجد کے اندر یہ چیزیں رکھ دیتے تو اصحاب صفحہ ان کو ان میں سے چیزیں اٹھا کے ظاہر ہے وہ ضرورت مند ہوتے تھے ان کو بھوک ہوتی تھی تو وہ کھا لیتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بڑا سخت نوٹس لیا کہ جو ردی چیزیں ردی کھجوریں تم اپنے گھر میں رکھنا پسند نہیں کرتے اور ایسے خوشیں جو تیار نہیں ہیں یا ویسے یعنی وہ ان کی کھجوریں اچھی نہیں ہیں تو آپ ان کو نکال کے تم لا کے ان درویشوں کے لیے اصحاب صفحہ کے لیے لا کے مسجد کے اندر رکھ دو اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپسند کیا تو یہ شان نزول ہے اس آیت کا کہ بعض انصار صحابہ کی یہ کیفیت تھی تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ ایسا نہ کیا کرو اللہ تعالیٰ کے لیے صدقہ دینا ہے تو بہت اچھی چیز کا صدقہ دیا کرو جو تم اپنے گھر میں اپنے بیوی بی بچوں کو لے جا کے کھلاتے ہو یا منڈیوں میں اعلیٰ ترین چیز بیچ کے بڑا نفع کماتے ہو ایسی چیزیں لا کر تم صدقے کے لیے پیش کرو یہ اللہ کے مہمان جو اپنے گھر چھوڑ کے اللہ اکبر اصحاب صفا کون تھے جو اپنے علاقے چھوڑ کے ہجرتیں کر کے قبیلے بیوی بچے اپنے کاروبار اپنا سب کچھ چھوڑ کے اللہ کے دین کی خاطر ہجرت کر کے مدینہ آئے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی کے اندر ان کے ٹھہرنے کے لیے ایک جگہ دی ہوئی تھی جس کا نام ہے صفا ہاں جی وہ صحاب صفحہ ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں چونکہ میں بھی انہی میں شامل تھا میں بھی ہجرت کر کے آیا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اسحابِ صفحہ کا نگران بنا دیا ہاں جی مجھے مانیٹر بنا دیا اور کہا کہ ابو حرا تم نے ان کی ضرورتوں کا خیال کرنا ہے ان کی خدمت کرنی ہے تو جو بھی صحاب صفا مسجد کے اندر ہوتے تو کہتے میں ان کی خدمت کرتا تھا ان کے کھانے پینے کا ان کی ضرورت کی چیزوں کا خیال رکھتا تھا تو یہ لوگ جو اللہ کے دین کی خاطر اپنے کاروبار چھوڑ کے اپنی بیوی بچے چھوڑ کے اور اپنا سب کچھ چھوڑ کے آئے ہوئے تھے یہ تقریباً تعداد میں چار سو عموماً رہتے تھے یا لگ بھگ کچھ زیادہ کچھ کم نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر ان میں سے ہی انتخاب کر کے جہادی دستوں کے اندر روانہ فرمایا کرتے تھے یا اجتماعی کام ان لوگوں سے ہی کروایا کرتے تھے تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو یہ بہت اعلی لوگ تھے جی ان کا ان کا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ تھا تو اللہ کو یہ چیز بالکل پسند نہیں آئی کہ ان کے لیے کوئی ردی چیز لا کے پیش کر کے ان کو کھلائے اللہ نے اس کو پسند کیا سبحان اللہ دیکھو اللہ کی محبت اپنے بندوں کے لیے فرمایا یہ کام نہ کرو اچھی چیز بہت اعلیٰ چیز ان کے لیے پیش کرو یہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں اللہ کے دین کے لیے ان کے بھی بڑے بڑے کاروبار تھے ان کے علاقوں میں ان کے پاس بھی زمینیں تھیں سب کچھ تھا اگر وہ سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی خاطر مسجد کے اندر بیٹھے ہیں اور ہر وقت اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کس کام کا حکم دیتے ہیں ایسے کارکن ایسے لوگ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کو وہ بہت پیارے ہیں تو ان کے لیے جب صدقہ کرنا ہے ان کے لیے لا کر چیزیں پیش کرنی ہیں اور اجر و ثواب لینا ہے اللہ سے تو بڑی اعلیٰ چیزیں اللہ کے لیے پیش کرو اللہ اکبر والمو اللہ غنی الحبیت اور جان لو کہ اللہ تعالی غنی بے پرواہ اللہ کو تمہارے مالوں کی ضرورت نہیں ہے اللہ محتاج نہیں ہے اللہ کو کیا ضرورت ہے یہ تو جو کرو گے تم اپنے لیے کرو گے اللہ اکبر حمید اللہ تعریف کیا گیا ساری حمد و ثناء اللہ رب العالمین کے لیے ہے تو یہ اللہ کو نہیں دے رہے تم اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو خوش کرنے کے لیے تم جو کچھ دے رہے ہو اللہ حکموں کو ماننے کے لیے تو اس کو بہت اچھا ادا کرو اشعی طقرہ و مر و کم بالفحشہ مِّنْهُ وَفَضْلًا یاد و عَلِيمٌ مغفرتمن ہو و فدلا و اللہ واسلیم اشیطان و شیطان یاد و دراتا ہے تمہیں فقر سے فخر سے ڈراتا ہے و یمر اور حکم دیتا ہے تمہیں بالفحشہ بے کا واللہ یعیدکم مغفرتم کو مغفرت امن ہو اور اللہ تعالی وعدہ کرتا ہے تم سے مغفرت کا و اور فضل کا واللہ واسع علیم اور اللہ تعالی وسط والا جاننے والا ہے اللہ اکبر تو شیطان یہ پچھلی آئس کے ساتھ اس کو ملائے نا تو سیاق میں کیا معنی ہے کہ شیطان تمہیں وسوسے سے ڈالتا ہے تمہارے دلوں کے اندر کہ تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو گے صدقہ دو گے بڑی اعلیٰ چیز تم اللہ کے رستے میں پیش کر دو گے تو تم تو خود محتاج ہو جاؤ گے فقیر بن جاؤ گے بڑا نقصان تمہارا ہو جائے گا ہاں تو مال کم ہو جائے گا تو شیطان اس قسم کی باتیں اس قسم کے وسوسے ڈال کے فقر و فاقہ سے ڈراتا ہے جی کہ نہ صدقہ نہ کرو صدقہ کرنے سے تمہارا یہ نقصان ہو جائے گا وہ یا امر و اور حکم کرتا ہے تمہیں بے حیائی کا بے بری چیزوں کا حکم کرتا ہے بدکاری کی طرف بے حیائی کی طرف بے دینی کی طرف منقرات کی طرف تمہیں لے کے جاتا ہے صدقے سے روکتا ہے نیک عمل سے روکتا ہے اور بری چیزوں کی طرح متوجہ کرتا ہے یہ شیطان کا مشن ہے یہ اس کا منہج ہے یہ اس کا طریقہ ہے یہ اس کی دعوت ہے تو شیطان تو یہی کام کرے گا اور اگر سیاق کلام میں دیکھا جائے تو الفاشہ سے مراد یہ ہوگا حافظ صاحب نے بھی یہ تفسیر کی ہے کہ شیطان کوشش کرتا ہے کہ تم ایسی چیزوں میں خرچ کرو مال کو کہ جس کے ساتھ دنیا کے اندر بے حیائی پھیلے بدکاری عام ہو زنا کاری عام ہو ایسے ڈرامے ایسی فلمیں ایسی بے حیائی کے سلسلے ان چیزیں تیار کرو جس کے ساتھ دنیا میں بدکاری پھیلے بے حیائی پھیلے ایسے ڈیزائن بناؤ کپڑوں کے ڈیزائن بنتے ہیں نا عورتیں اور ٹیلی ویژن چینلوں کے اوپر بڑی اس کی تشہیر ہوتی ہے ہاں جی کہ جس میں اریانی ہے اور بندہ کہتا ہے میں دکان ڈالوں اور اس قسم کے ڈیزائن ایسے سوٹ اور ایسی چیزیں اپنی دکان پہ رکھوں جس کو دنیا پسند کرتی ہے اور وہ لیں گے کاروبار چمکے گا یا اسی طریقے سے یعنی کوئی آدمی سگریٹ کی دکان ڈال لیتا ہے کوئی شراب بیچنا شروع کر دیتا ہے کوئی کسی چیز جو جن چیزوں میں اللہ کی نا فرمانی ہے اور جن کا نتیجہ دنیا کے اندر بے حیائی ہے بدکاری ہے بے دینی ہے تو شیطان کوشش کرتا ہے کہ خرچ کرنا ہے تو ان چیزوں میں کرو ایسے کاروبار کرو جس سے جناب بڑا نفع ہوگا سودی کاروبار کرو اس سے بڑا ریل پیل ہو جائے گی یہ کرو اور وہ کرو تو شیطان ہمیشہ اسی کوشش میں لگا رہتا ہے اللہ اکبر شان کا مقصد یہ ہے اس کا منج یہ ہے اس کا طریقہ یہ ہے صدقے سے روکے گا اگر صدقہ کرو گے تمہارا مال کم ہو جائے گا اور اللہ تعالی معاف کرے اس وقت جتنے بڑے بڑے آپ کو صنعت اور کروڑوں میں اگر یہ زکات دیں تو لاکھوں میں نہیں ان کی زکات کروڑوں میں بنتی ہے ہاں اب جب وہ دیکھتے ہیں نا اچھا میری تین کروڑ زکوٰۃ بن گئی اب میں زکوٰۃ نکالوں تو تین کروڑ روپیہ نکل جائے گا کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اس قسم کی چیزیں یہ سارے شیطانی وسوسے ہوتے ہیں ہاں اللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے قریب شیطان بھی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بھی مقرر کر دیتا ہے تو شیطان بے حیائی بے دینی کی طرف توجہ دلاتا ہے بندے کو اور جب اللہ تعالیٰ کا فرشتہ بندے کے قریب آتا ہے ایمان والے کے تو اس کو نیکی کی ترغیب دلاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ یہ محسوس کرے کہ مجھے نیکی کی ترغیب مل رہی ہے نیک عمل کی طرف میں جا رہا ہوں تو سمجھا کرو کہ اللہ کا فرشتہ اللہ کی طرف سے تمہیں نیکی کی طرف رہنمائی کر رہا ہے تو تم اللہ کا شکر ادا کیا کرو اور اگر تم یہ دیکھو کہ میں ایک غلط کام کرنے جا رہا ہوں اور تمہارے اندر یہ دائیا پیدا ہو تمہارا ضمیر تمہیں آگاہ کرے کہ تم غلط کام جا کر رہے ہو غلط رستے پر جا رہے ہو ہاں جی تیری زبان سے بات غلط نکل رہی ہے تیرا رویہ غلط ہو رہا ہے تیرا عمل غلط ہو رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر سمجھ جایا کرو کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے تو فورن اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرو شیطان سے کہ وہ کھینچ کے لے کے جاتا ہے تمہیں بری باتوں کی طرف بے حیائی کی مجلسوں کی طرف برے اعمال کی طرف ان چیزوں کی طرف شیطان رہنمائی کر رہا ہوتا ہے تو جب بھی تم یہ محسوس کرو فوراً لا حول ولا قوت اللہ باللہ پڑھو شیطان مردود سے اللہ تعالی کی پناہ طلب کرو اور بچ جاؤ اس کے حملے سے اس کے وسوسے سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور حقیقت ہے یہ ہر بندہ محسوس کر سکتا ہے جس کے اندر میں کہتا ہوں ایمان بڑا کمزور سا بھی ہے نا ایک دفعہ ایمان اس کو آگاہ ضرور کرتا ہے کہ بچ جا رک جا یہ بات صحیح نہیں ہے یہ کام صحیح نہیں ہے یہ طریقہ صحیح نہیں ہے ہاں تو دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی برائی سے روکے تو سمجھو اللہ کا فرشتہ اللہ کی طرف سے تمہاری رہنمائی کر رہا اللہ کا شکر ادا کیا کرو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے رہنمائی مل رہی ہے اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیا کرو فورن رک جایا کرو اور اپنی اصلاح کرو اور نیکی کی طرف اگر ترغیب مل رہی ہے دل میں یہ سوچ پیدا ہو رہی ہے کہ اگر میں یہاں خرچ کروں جہاد کے لیے قافلہ جا رہا ہے میں اس کے اندر خرچ کروں بڑا اجر ملے گا ہاں جی نیک عمل میں میں خرچ کروں یہ عمل کروں اگر یہ نیکی کی طرف ترغیب مل رہی ہے تو اللہ تعالی جو تم پر فرشتہ مقرر کرتا ہے وہ ترغیب دے رہا ہے اللہ کی طرف سے مل رہی ہے اللہ کا شکر ادا کرو اور جلدی کیا کرو نیک عمل کرنے میں کہیں شیطان بہکا نہ دے کہیں شیطان وصف سے ڈال کے تمہارا رستہ نہ روک دے اس نیک عمل میں دیر نہیں کرنی چاہیے اللہ کا شکر بھی ادا کرو اور کام بھی جلدی مکمل کرو نیکی سے پیچھے نہ رہو اور اگر یہ سمجھو کہ اور یہ اندر سے آواز آ رہی ہو کہ غلط جا رہے ہو غلط جا رہے ہو غلط کام کر رہے ہو تو سمجھا کرو یہ شیطان کی طرف سے ہے سبحان اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ترمزی میں نسائی میں سب نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اللہ اکبر ہاں جی تو شیطان فقر سے ڈراتا ہے کہ محتاج ہو جاؤ گے ہاں جی ہاں یہ مانگنے والے آ جاتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان کو دے دے کر خود کنگال ہو جاؤ ہاں جی تیرے پاس کچھ بھی نہ رہے تو بہتر ہے یہ نہ دو فرمایا شیطان یہ حرکتیں کرتا ہے شیطان یہ وسف سے ڈالتا ہے شیطان یہ سوچیں پیدا کرتا ہے ویا امر بالفاشا اور برائی بے حیائی بے دینی منقرات کی طرف شیطان رہنمائی کر رہا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے یہ کر لو اس کا یہ فائدہ یہ کام کر لو اس کا یہ فائدہ ہے تو شیطان یہی کام کرتا ہے جبکہ اللہ مغفرتم من ہو و فدلا اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرت کا کہ اللہ کی راہ صدقہ کرو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے وہ اور اجر کتنا زیادہ مل جائے گا مغفرتن گناہوں کی بخشش فضلہ کے بخشش کے بعد اللہ تعالیٰ اجر میں کتنا اضافہ کرتا ہے نیکیاں کتنی بڑھ جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ تمہیں ان چیزوں کا وعدہ دے رہا ہے اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیک عمل کی ترغیب ملتی ہے اللہ بندے کو توفیق دیتا ہے ہاں جی اللہ بندے کو توفیق دیتا ہے یہ بھی ایک رستہ ہے نا کہ اللہ فرشتے کو بھیج کے بندے کی رہنمائی کرتا ہے اللہ اس کے دل میں اچھا خیال پیدا کر دیتا ہے تو یہ اس کی توفیق کے مختلف رستے ہیں اللہ اکبر تو اللہ تمہیں مغفرت کا وعدہ دیتا ہے کہ اللہ کے وعدے پر خرچ کر لو اللہ ضائع نہیں کرے گا اللہ کے وعدے پر جان پیش کر دو شہید ہو جاؤ جہاد کرو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے ان کا جھوٹا نہیں کرے گا ہاں انَ اللہ حشترا بن المنینا اپنی جان خرچ کرو اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرو اللہ کی راہ میں اللہ, اللہ تعالیٰ و ادن علیہ حق یہ وعدہ اللہ پر بالکل سچا اللہ نے یہ وعدہ تورات میں بھی کیا تھا انجیل میں بھی کیا تھا اب قرآن میں بھی اللہ یہی وعدہ کر رہا ہے ومن اوفا بیاہد ہی مر اللہ اللہ سے زیادہ عہدوں کا وفا کرنے والا کوئی نہیں تو اللہ تعالیٰ جو تم سے وعدے کرتا ہے نا وہ پورے کرے گا وہ تمہیں مغفرت کا وعدہ ہے کہ جو بھی تم عمل کرو گے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سارے گناہ معاف کر کے تمہیں اپنی جنتوں میں داخل کر دے گا وہ اور فضل کا وعدہ کرتا ہے فضل سے مراد دو چیزیں ہیں ایک یہ کہ دنیا کے اندر مال خرچ کرنے سے نیک عمل کرنے سے اللہ تعالی کا فضل ملتا ہے ہاں جی اگر عمل نیک کیا جائے تو تربیت بہت شاندار ہو جاتی ہے اخلاق بڑے اعلیٰ ہو جاتے ہیں انسان بہت اعلیٰ درجے کا تیار ہو جاتا ہے اور اگر مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے تو فضلہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ اس مال کو بڑھا دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ مال بہت بڑھ جاتا ہے صدقہ کرو اس میں نیت خالص ہو چیز عمدہ ہو تو جتنا اچھا صدقہ ہوگا اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اس کو بہت بڑھا دے گا ہاں جی اور آخرت میں اس کا اجر بہت بڑھا دے گا یہ پچھلے پچھلے لکو میں بھی آپ یہ بات واضح ہوئی ہے اس پر بحث ہوئی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکتیں ڈالتا ہے مسلمانوں کی معیشت اس سے قوت پکڑتی ہے یہ یاد ہے نا آپ کو پوری تفصیلی بحث اس کے اوپر ہوئی ہے تو فضلہ سے مراد کیا ہے کہ مال بڑھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے صدقے سے مال بڑھتا ہے کٹ نہیں ہوتا کم نہیں ہوتا اللہ اکبر تو فضل سے مراد دنیا میں بڑھنا اور آخرت میں اجر کا زیادہ ہونا تو اللہ تعالیٰ تم سے یہ وعدہ کر رہا ہے بلباس نلیم اور اللہ ہے ہی وسطوں والا جاننے والا اللہ سے زیادہ کون دے سکتا ہے ہاں جی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کاروبار کرو تجارت کرو جتنا نفع اللہ کے ساتھ اللہ سے مل سکتا ہے کوئی اور دے ہی نہیں سکتا ہاں یوتل حکمت میّّ شا وم یوت الحکمت فقط اوتی خیرا کثیرا وما یذکر ذکر و الا الاباب یوت الحکمت وہ دیتا ہے حکمت معیّ شاء جس سے چاہتا ہے ومئی حکمت اور جو دیا جائے حکمت فقط اوتیا پاس تحقیق دیا گیا اس کو کیا خیرن کثیرا بہت اچھائی بلائی اس کو بہت کچھ دے دیا گیا جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت دے دی اس کو خیر کثیر سے نواز دیا وَمَا یزت کرو اور نہیں نصیحت حاصل کرتے اللہ الاباب مگر عقلوں والے ہاں جی یہ اتل حکمت اللہ تعالی حکمت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے حکمت سے مراد کیا ہے اللہ کا دین حکمت ہے یہ سیا کے کلام میں کیا ہوگا کہ اللہ یہ بندے کے اندر شعور پیدا ہو جائے کہ میں مال خرچ کروں گا تو یہ بڑھے گا کم نہیں ہوگا یہ جس کے پاس اللہ کی دی ہوئی حکمت بصیرت ہوگی تو وہ یہ سمجھ کے پھر خرچ کرے گا اپنا وقت اللہ کے رستے میں خرچ کرے گا کہ یہ وقت قیمتی ہو جائے گا اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا کہ یہ مال قیمتی ہو جائے گا ہاں جی اپنی صلاحیتیں اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو یہ جو حکمت اللہ تعالیٰ بندے کو دیتا ہے نا یعنی بندہ سوچ کے سمجھ کے پورے شعور کے ایک ہے جذباتی ہو کر کوئی کام کر دیا جائے لیکن یہاں یہاں کیا ہے کہ بندے کو اللہ تعالی حکمت عطا فرمائے بصیرت عطا فرمائے بندہ سوچ سمجھ کر پورے شعور کے ساتھ نیک عمل کرے اللہ کی راہ میں خرچ کرے پورے اعتماد کے ساتھ کرے تو حکمت سے مراد اللہ کا دین ہے دین کی سمجھ ہے حکمت سے مراد سبحان اللہ ابن عباس کہتے ہیں اس سے مراد اللہ کا قرآن ہے اور دیگر مفسرین کیا کہتے ہیں حکمت سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اللہ کے نبی کا طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں زندگی کیسے گزاری ہے آپ کی عبادات کا طریقہ کیا تھا معاملات کا طریقہ کیا تھا آپ کے اخلاق کیسے تھے ایک ایک چیز جو اللہ کے نبی کی سنت سے ثابت ہے وہی دنیا کے اندر وہ حکمت ہے جس حکمت پر اللہ اپنے بندوں کو چلانا چاہتا ہے اللہ نے جو حکمت اپنے نبی کو دی جو نبی کی سنت پر عمل کرتا ہے گویا کہ اللہ کی طرف سے وہ اسی حکمت کے اوپر زندہ رہتا ہے اس کا ہر عمل اس حکمت کے اوپر ہوتا ہے تو حکمت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اللہ اکبر یہ سارے معنی مرادیں ہیں اسلام اسلام کا فہم قرآن مجید سنت رسول یہ ساری چیزیں حکمت کے اندر شامل ہیں فرمایا یو تل حکمت میّ اللہ تعالی جس سے چاہتا حکمت عطا فرماتا ہے بندہ جب اللہ سے حکمت طلب کرتا ہے دین پر چلنے کی توفیق مانگتا ہے دین کا علم اور فہم اللہ تعالی سے طلب کرتا ہے تو پھر اللہ تعالی اس کو ضرور عطا فرماتا ہے فرمایا و من یو تل حکمت اوتی اوتیا خیرن جس کو حکمت دے دی گئی اس کو اللہ تعالیٰ نے خیر کثیر سے نواز دیا ایک بندہ ہے جس کے پاس مال بہت ہے لیکن وہ اس کو پاس یہ توفیق نہیں ہے کہ یہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے سمجھو یہ بندہ خیر کثیر سے معروم ہے بغیر تو دیکھنے کو ہے نا کہ مال اس کے پاس بڑا ہے بینک بیلنس اس کے پاس بڑا ہے پیسہ دولت اس کے پاس بڑی ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں خیر کثیر اس کے پاس ہے جس کو میں نے حکمت دے دی سمجھا گئی جس کو اللہ کی راہ میں خارج کرنے کی توفیق مل گئی نا یہ توفیق حکمت ہے اس سے خیر کثیر کے دروازے کھلیں گے اور جو اس حکمت سے معروم ہے وہ خیر کثیر سے دنیا میں بھی یہ بے وقوف سمجھتے نہیں ہیں اب دیکھو میں اس کی مثال آپ کو بتاتا ہوں ذرا توجہ کرو اور اس کو نوٹ بھی کرو آج کل بڑا شور ہے معاشی ترقی کا ہاں جی ہم یہ منصوبے بنائیں اور جناب اس طرح ملک کو لے کے جائیں معاشی طور پر مضبوط کریں یورپ کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں چائنا کے برابر آ جائیں انڈیا کو مات دے دیں تو یہ معاشی ترقیاں پھر اس کے لیے جو منصوبے اور یہ سلسلے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. آپ ذرا اندازہ کریں ایک طریقہ ہے یہ جو اس وقت مسلمان ملک مسلمانوں کی حکومتیں کر رہی ہیں اور ایک وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے طریقہ اختیار کیا وہ کیا تھا کہ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کیے جہاد کیا جو کچھ پاس ہوتا تھا وہ اللہ کی راہ میں پیش کر دیتے تھے سمجھا گئی ہے تھوڑا بہت اپنے پاس رکھتے زیادہ تر اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے جو ضرورت سے زائد ہوتا اللہ کی راہ میں جہاد کے اندر خرچ کر دیتے اب اس کا نتیجہ کیا نکلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو حالت کیا ہے اصحاب صفا کی حالت کیا ہے مہاجر صحابہ کی حالت کیا ہے ہیں جی بلکہ انصار بھی کمزور ہی تھے نا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملے جن کے پاس باغات تھے اور قوتیں تھیں یا وہ یہودی تھے یا وہ لوگ اللہ کے نبی نے فرمایا نا شروع شروع میں آئے ہی وہ ہیں جی شروع میں آئے ہی وہ کمزور لوگ ہیں تو یہ ہجرت کے بعد دس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے مدینہ طیبہ کے اندر یہ جو موقع ہے یعنی خندق کا پانچ سال ہو گئے ہیں ہجرت کیے ہوئے اللہ کے نبی بھی اور صحابہ بھی پیٹوں پر پتھر باندھ کے کھڑے ہیں کتنی کمزوری ہے ہاں جی اور اس کے بعد خندق کے بعد پھر غنیمتوں کا سلسلہ شروع ہوا خندق کے بعد غنیمتوں کا سلسلہ شروع ہوا پھر جب مکہ فتح ہوا مکہ کے بعد ہنین فتح ہوا ہنین سے بہت غنیمتیں آئیں خیبر فتح ہوا خیبر سے غنیمتیں آئیں سمجھا آ ہے تو یہ غنیمتوں کا سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور یہ تقریباً آپ کی مدینہ کی زندگی کے جو آخری پانچ سال ہیں نا جو آخری پانچ سال ہیں ان کے اندر یہ غنیمتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور تبوک میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو اس کے بعد بعض علاقوں سے جزیہ بھی شروع ہو گیا بعض علاقوں سے جزیہ بھی شروع ہو گیا لیکن بہت محدود تھا تھوڑا تھا لیکن اس کے بعد اڑھائی سال لگاؤ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد خلافت ہے پانچ اور اڑھائی ساڑھے اس کے بعد آ گیا دور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دور تقریبا نصف دور اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میں بہت زیادہ غنیمتوں کا سلسلہ نہیں تھا اب چلیے میں کہتا ہوں سارا ہی لگا لو پندرہ سال لگا لو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساڑھے ساتھ اور پندرہ ساعت ساعت ساعت ساعت ہاں لو جی ساڑھے بائی سال کے اندر حالت یہ ہے اتنی ترقی ہو گئی اتنی ترقی ہو گئی کہ مدینے میں مال رکھنے کی جگہ ہی کوئی نہیں ایک شخص اپنے گھر سے زکات لے کے نکلتا ہے وہ سارا مال اسی طرح سارا دن کوشش کرتا ہے کہ مجھ سے کوئی لے لے کوئی مجھ سے وصول کر لے کوئی وصول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اتنی قناعت آ گئی ہے سبحان اللہ اتنی خوشحالی آ گئی ہے ذہن اتنے شاندار پختہ ہو گئے ادھر تربیت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کناعت آ گئی خوشحالی آ گئی مال آ گیا ترقیاں ہو گئیں ہاں جی اتنا ہو گیا کہ وہ بیچارہ شام کو تھک کے گھر آ جاتا ہے ماں پھر سارا کچھ وہ بیت البال میں جمع کرواتا ہے اسے لینے کے لیے تیاری کوئی نہیں ساڑھے بائیس سال کے عرصے میں اس میں بھی میں کچھ چند سال زیادہ کر گیا ہوں بیس سال بائیس سال کے عرصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منحج اس طریقے کار معاشی ترقی کا جو نظام اللہ کے نبی نے دیا تھا جو اللہ کے نبی کی اس حدیث میں ہے کہ جو علا رزقی تحت رمحی جس یہ جہاد میں اللہ تعالیٰ نے میرا رزق دے دیے لکھ دیا ہے میرا جو علا رزقی تحت دل رمحی اس جہاد سے جو معیشت قائم ہوئی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد خلاف فتوحات کا ہی ہے نا جہاد کا ہی سارا عرصہ ہے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں جو بہت کمال ملا وہ جہاد سے ملا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معیشت مسلمانوں کو دی جو طریقہ بتایا معاشی ترقی کا بیس بائیس سال کے اندر وہ جو اتنے کمزور تھے کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا ہفتوں کے ہفتے مہینوں کے مہینے گزر جاتے ان کے چولہے میں آگ تک نہیں جلتی تھی بیس بائیس سال کے عرصے میں اس اتنے اتنے اس معیار پر پہنچ گئے کہ سب صاحب نصاب ہو گئے کوئی زکوۃ وصول کرنے والا نہیں تھا سب زکوٰۃ ادا کرنے والے بن گئے تھے اتنی ترقیاں ہو گئی تھیں سبحان اللہ وجہ کیا تھی کہ جو طریقہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا وہ طریقہ کون سا تھا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دیا تھا یہ ہے یوحکم سمجھا بھائی یہ ہے وہ طریقہ حکمت کہتے ہی طریقے کو ہے تو جو اللہ نے اور اس کے رسول نے طریقہ مقرر کیا ہے مسلمانوں کے لیے تو دیکھو اس کے اندر کیا ہے فقط اوتی یا خیراً خیر کثیر مل گئی اس شخص کو ایسی قوم کو ایسے لوگوں کو اور اس کا نتیجہ ہم دنیا میں ایک مثال کے طور پہ واضح کرتے ہیں یہاں بیچارے کہتے ہیں کون سا منصوبہ ہونا چاہیے جس سے ملک میں ترقی ہو غربت ختم ہو لوگوں کو کھانے کے لیے ملے لوگوں کو وسائل ملے جی بہت معیار کمزور ہو گیا ہے یہ مسئلہ بن گیا وہ مسئلہ بن گیا یہ بچارے اس مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں اور ادھر اللہ کے نبی کے طریقے سے بیس بائیس سال میں معاشرہ کہیں سے کہیں پہنچ گیا سمجھا گئی تو یہ ہے خیر کثیر اللہ تعالیٰ جس کو یہ حکمت دے دینا ہے ہاں جی سچی بات ہے ہماری حکومتوں کے پاس وہ حکمت نہیں ہے ہاں جی ہمارے منصوبہ سازوں کے پاس وہ اللہ کے دی ہوئی حکمت نہیں ہے یہ طریقہ نہیں ہے یہ اللہ کے رسول کے طریقے پر اپنی معیشت کو مضبوط کرنا یہ چیز یہ ان کے پاس نہیں ہے اس وجہ سے محروم ہے تو مسلمان تو محروم ہوتا ہے جب دین اس کے پاس نہیں ہوتا اللہ کا دین یہ حکمت اس کو کسی چیز سے محروم نہیں رہنے دیتی وَمَا یزت إِلَّا اللہ الاباب اور نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر عقل والے اور قرآن کہہ رہا ہے نا وہ ماں یزک کرو اللہ تو عقل والے وہی ہیں جو اللہ جو اللہ کے دین کو سمجھتے ہیں جو اس حکمت کو جانتے ہیں جو اس پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کی توفیق طلب کرتے ہیں جی یہی عقل والے ہیں اور ایسی عقلوں سے ہی دنیا کے اندر قوموں کو ترقیہ ملتی ہیں اور یہ عقل والے ہی فلاح اور اصلاح کا کام کر سکتے ہیں یہ ان کے کام محنت نتیجہ خیز ہو سکتی ہے اور جو یہ اوارا گرد یہ عقل والے دانشور یہ پھرتے ہیں کوچا گر یہ بیچارے کچھ بھی نہیں کر سکتے لٹیا ڈبوتے ہیں ملکوں کی معاشروں کی اور وہ ہمارے سامنے ڈوب رہی ہے اللہ اکبر وما انفق تم منفقن او من نظر تم نظر فن اللہ يعلم و ما الظالمین من انصار وما انفق تم منفقن اور جو خرچ کرو تم کوئی بھی خرچ کرنا او نظر تم یا نظر مانو تم من نظر کوئی بھی نظر ماننا فن اللہ یا پس بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کو وہ مال انصار اور ظالموں کے لیے مددگار فرمایا کیا چیز خرچ کرتے ہو کیا تمہارے ارادے ہیں کیا تمہارے مقاصد ہیں یہ ساری چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے جو چیز دنیا سے تم چھپا سکتے ہو اللہ سے نہیں چھپا سکتے نیت کا جاننے والا کون ہے اللہ باقی تو لوگ عمل کو دیکھتے ہیں نا جو چیز ظاہر ہے اسی کو دیکھتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر تو باتن پر ہے تمہارے ارادے تمہاری نیت تمہارے مقاصد کیا ہیں وہ خوب اچھے طریقے سے جانتا ہے فرمایا او نظر تم نظر یا کوئی نظر تم مانو اس کو بھی اللہ جانتا ہے تو نظر جو ہے یہ بھی ایک شریع اصطلاح ہے ہاں جی یہ نظر دو قسم کی ہے ایک نظر ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے اور وہی نظر ماننی چاہیے ایک نظر ہے جو اللہ کو ناپسند ہے ایسی نظر نہیں ماننی چاہیے جو چیز اللہ کے ہاں پسندیدہ نہ بھی ہو تم نے نظر مانی ہو تو اس کو نظر اس نظر کو پورا کرنا ضروری ہے ہاں اگر گناہ کے کاموں کی کوئی چیز کوئی نظر مانی ہے تو اس اس کو پورا نہیں کرنا تو جو چیز اللہ تعالیٰ کو جو نظر اللہ کو پسند ہے وہ کون سی نظر ہے جو بغیر شرط کے ہو ہاں جی جس کو نظر مطلق قرار دیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو جو ناپسند ہے وہ کون سی نظر ہے وہ نظر معلق جو مشروط ہوتی ہے شرط بندہ اللہ سے شرط لگاتا ہے یا اللہ اگر تو میرا یہ کام کر دے میں تیرا یہ کام کر دوں گا یا اللہ اگر تو مجھے یہ چیز دے دے تو میں اتنے نفل پڑوں گا میں اتنے روزے رکھوں گا میں اتنا صدقہ کروں گا ہاں جی یہ اللہ تعالیٰ سے جو شرط باندھتا ہے یہ نظر معلق اس کو کہتے ہیں یہ نظر اللہ تعالیٰ کے نزدیک پر سندیدہ نہیں ہے اور اللہ کی تو اطاعت کرنی ہے اللہ سے شرطیں کیوں باندھنی ہیں ہاں تو اللہ تعالیٰ سے شرط نہیں باندھنی چاہیے لیکن اگر کوئی کام اچھا ہے نیکی کا کام ہے دین کا کام ہے اگر اس نے نظر مان لی اگر یہ کام اچھا نہیں کیا شرط اس نے لگا کے اپنی نظر کو اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں بنایا اس کا پورا کرنا بھی ضروری ہے اگر وہ نہیں پورا کرے گا تو اس پر کفارہ کفارہ کتنا ہے جتنا قسم توڑنے کا کفارہ ہے اتنا ہی نظر نہ پوری کرنے کا کفارہ ہے قسم کا کفارہ کتنا ہے دس مسکینوں کو کھانا کھلاؤ یا ان کو کپڑے پہناؤ نہ ہو تو پھر تین روزے رکھ لو اے غلام آزاد وہ تو ہے وہ جو چیز ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں تو یہ جو قسم کا کفارہ ہے یہی نظر انسان نظر لیکن صحیح نظر ہونی چاہیے جو اللہ تعالیٰ جس کی اجازت دیتا ہے کوئی بندہ اللہ سے اولاد طلب کرے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پسندیدہ چیز ہے لیکن شرط نہیں باندھنی چاہیے ہاں جی اگر بندہ شرط باندھ لے تو پھر پورا ضرور کرے اس کو کہ میں اتنا دوں گا تو پھر دے اس کو یہ اس پر اگر نہیں کرے گا تو پھر اس کا کفارہ دینا پڑے گا اور اگر شرط ہی ایسی ہے گناہ کا کام ہے یا اللہ یہ میں چوری کرنے جا رہا ہوں اگر میری چوری کامیاب ہو گئی یا نقب میں لگانے میں کامیاب ہو گیا تو پھر میں اتنا حصہ تیرے رستے میں دوں گا اتنا مال میرا اتنا تیرا دے ہاں دے یہ, دے یہ گناہ ہے چوری حرام ہے گناہ ہے تو اس گناہ کی چیز پر اگر کسی نے نظر مان لی اپنی بے وقوفی جہالت یا عقیدے کی خرابی کی وجہ سے یا اس کا علم ہی نہیں ہے بیچارے کو تو اگر اس نے ایسی کوئی نظر مان لی تو اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ ایسی نظر پوری نہیں کرنی جب کام ہی نہیں کرنا تو نظر کہاں سے پوری ہونی ہاں جی تو نظر اچھی نظر کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے بندہ کہے یا اللہ بس تو مجھے توفیق دے میں تہجد مس نہیں کروں گا یا اللہ تو مجھے توفیق دے میں ہمیشہ اشراک پڑا کروں گا یا اللہ مجھے تو توفیق دے میں یہ نیکمل کروں گا یا اللہ مجھے توفیق دے میں جہاد میں جاؤں گا میں اس مار کے میں شریک ہوں گا شرط نہیں لگاتا اللہ سے توفیق مانگتا ہے ہاں جی اور یہ عزم کرتا ہے یہ عظم بھی ایک نظر ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے یہ یہ نظر ماننی چاہیے یہ یہ انداز بندے اللہ تعالیٰ کے ساتھ طے کرنا چاہیے اللہ کو یہ چیز پسند ہے شرطیں نہیں اللہ تعالیٰ سے کے ساتھ لگانی چاہیے سمجھا گئی دونوں کا فرق ومان فق تم نفقت نو نظر تم نظر جو بھی خرچ کرو تم ہاں جی اور جس چیز کی بھی نظر مانو تم فعن اللہ یا بس بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز بعید نہیں ہے وہ تمہاری نیتوں کو اخلاص کو ہر چیز کو جانتا ہے اور ظالم لوگ ظلم کرنے والے گناہ کرنے والے ہیں جی ظلم سے مراد شرک بھی ہے ظلم سے مراد مطلق فسق بھی ہے ہر گناہ کا کام ظلم میں شامل ہے تو اللہ تعالیٰ ظالموں کا ساتھ نہیں دیتا ہاں جو اللہ تعالیٰ سے نیک عمل کی توفیق مانگتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق مانگتا ہے قربانی دینے کی توفیق مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے اللہ ظالموں کی مدد نہیں کرتا ہاں مودی پاکستان پر حملہ کرنا چاہے وہ کافر ہے کیا خیال ہے کہ اگر وہ کر لے تو کیا وہ اللہ کی مدد سے کرے گا نہیں بمال ضوالمین من انصار ہاں مسلمانوں پر امتحان ہو سکتا ہے کافروں کا مسلط ہو جانا دشمن کا مسلمانوں پر مسلط ہو جانا یہ کوئی اللہ کی مدد سے نہیں ہوتا یہ مسلمانوں پر آزمائش ہو سکتی ہے اور مسلمان کوئی کام کریں تو وہ اللہ کی مدد کے ساتھ کرتے ان تبدقات فنِی و انطفا و تو حلف قرآھ و خیر الکم وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن کمن وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللہ بما تمل الصَّدَقَاتِ ان تبد الصدات اگر ظاہر کرو تم صدقات کو فن اما ہی بس اچھا ہے وہ و انتخوہ اور اگر چھپاؤ اس کو و تو, تو و اور دو تم وہ صدقہ فقیروں کو محتاجوں کو وہ و اللہ پس وہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے وہ کفرعن کم اور دور کر دے گا تم سے منسی آتے کم تمہاری برائیوں سے برے اعمال سے گناہوں سے یعنی کفارہ بن جائے گا و اللہ بما تمل خبیر اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے اس میں بھائی یہ بات واضح کی گئی ہے کہ اگر تم صدقہ ظاہر دو دکھا کے دو سامنے دو اس کا بھی فائدہ ہے ان تم دو صدقات فن اما ہی وہ اگر تم اس کو خفیہ دو چھپا کر دو تو وہ بہت بہتر ہے یعنی دونوں کی اجازت دی گئی ہے صدقہ جو ہے وہ دکھا کر بھی دیا جا سکتا ہے مقصد نیت کی اصلاح ہے اخلاص ہے اگر بندہ اس نیت کے ساتھ صدقہ کرتا ہے کہ میں دوں گا تو پھر لوگ دیکھ کر بھی دیں گے ان کو ترغیب ملے گی تو پھر ایسا صدقہ اگر ظاہر کر کے دیا جائے تو اس کا اجر ملے گا اس کی مثال ابن کثیر نے اور دیگر مفسرین نے دی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اور دیگر صحابہ نے حضرت عثمان نے دبو کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کے صدقہ پیش کیا جب آپ صدقے جمع کر رہے تھے مال جمع کر رہے تھے تو سب نے لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مال پیش کیا دیکھ رہے تھے حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللّہ تعالیٰ صدقہ دے کر کھڑے ہو کے انتظار کرتے تھے کہ اب حضرت ابوبکر بکر کیا لے کے آتے ہیں تو انہوں نے بھی لا کر پیش کیا تو سب کے سامنے کیا سمجھا گئی تو یہ دلیل ہے صحابہ کرام کا یہ عمل بھی موجود ہے کہ صدقہ جو ہے وہ دکھا کر کیا جائے تاکہ اس کی دوسروں کو ترغیب ہو اللہ اکبر اور ایک حدیث میں اس کا بہت زیادہ اجر بیان کیا گیا وہ جو سات وہ اللہ تعالیٰ کے خوش نصیب بندے جن کو قیامت کے دن اللہ کا سایہ نصیب ہوگا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو ان سات خوش نصیبوں میں سے ایک وہ ہے جو دنیا میں صدقہ کرتا تھا دائیں ہاتھ سے دیتا تھا تو بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی تھی اس کا مطلب کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب اسی بات کی دیتے ہیں کہ صدقہ جو ہے وہ چھپا کر کیا جائے یہ افضل ہے قرآن مجید کے الفاظ میں بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے فرمایا اگر تم ظاہر کرو تو فن وہ ہی اچھا ہے اچھا ہے. لیکن اگر تم اس کو خفیہ رکھو چھپا کر کرو فو خیر اللہ کم وہ بہت بہتر ہے تمہارے یعنی اللہ تعالی نے یعنی چھپا کر صدقہ کرنا جو ہے اس کو بہت زیادہ خیر بیان کیا ہے لیکن دکھا کر دینا اس کو اچھا قرار دیا ہے لیکن یہ نفلی صدقے کے بارے میں ہے یہ یہ ترغیب اور یہ انداز نفلی صدقے کے بارے میں ہے کہ بندہ اس کو چھپا کر دے ہاں جی کسی کو پتہ نہ چلے لیکن جہاں تک فرض صدقہ یعنی زکوٰۃ کا تعلق ہے تو زکوٰۃ خفیہ نہیں ہوتی زکوٰۃ جو ہے وہ تو اعلانیاں ہوتی ہے اس کا باقاعدہ حساب ہوتا ہے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ وصول کرے حساب کتاب کرے فیکٹری کا حساب کارخانے کا حساب مال, مال تجارت کا حساب اور زمین کی فصلوں کا حساب یہ ہے یہ تو باقاعدہ ایک پورا نظام ہے ایک پورا سسٹم ہے تو یہ یہ چھپا کر نہیں کرنا اور زکوٰۃ ظاہر اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے ساتھ ہی تو بندہ اخّوت اسلامی میں قائم رہتا ہے فنتاب وقعُصلاط و آتب و ضکاتۃ ف اقوان قمف الدین جو اپنے اسلام پر قائم ہوگا اور اس کے ساتھ نماز قائم کرے گا اور زکوٰۃ ادا کرے گا وہ تمہارے بھائی ہیں دین کے اندر تو اخّوت اسلامی کے زکوٰۃ کے ساتھ ملتی ہے اسی طرح دوسری آیت کے اندر فخلو صبی یعنی صورت توبہ کے اندر یہ ہے کہ جو توبہ کر کے اسلام قبول کر لیں اور پھر اس کے بعد نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں ان کے ساتھ لڑائی نہیں لڑنی فخ الو ان کے ساتھ کوئی تمہاری لڑائی نہیں ہے ان کے خلاف جہاد نہیں ہے سمجھا گئی ہے فخلو سبھی اب ظاہر ہے ایک بندہ خفیہ کرے گا تو کیسے پتہ چلے گا اس کو بھی تو زکوٰۃ جو ہے جو فرض صدقہ جس کو زکوٰۃ کہتے ہیں یہ خفیہ نہیں ہوگا اس کے لیے نظام پورا یہی ہے کہ وہ سب کے سامنے ہوگا البتہ نفلی صدقے کے لیے یہ ہے اگر بندے کا ارادہ یہ ہے کہ بھائی میرے دینے سے اور لوگ دیں گے تو اس کو ظاہر کرے لیکن کوشش کرے کہ زیادہ تر اس کو خفیہ رکھے صدقے کا نفلی صدقے کا خفیہ رہنا یہ نیت کی اصلاح کے لیے ہوتا ہے ریاکاری اس کے اندر نہیں ہوتی عمل اس کے اندر زیادہ قبول ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ کے رسول کی طرف سے ترغیب بھی اسی کی زیادہ ہے اور پھر یہ صدقہ جو ہے یوکفر یوکفر عنکم من سیئاتکم یہ گناہوں کا اضالہ ہوتا ہے گناہ ختم ہوتے ہیں صدقے کے ساتھ جس کے جو جس کے گناہ زیادہ ہوں اس کو صدقہ زیادہ کرنا چاہیے اس کو مال اللہ کی راہ میں زیادہ زیادہ خرچ کر کے اپنے گناہوں کو دھونا چاہیے والما تمل و نخبیر جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ خبردار ہے ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے کوئی چیز تم چھپا نہیں سکتے تمہاری نیت کیسی ہے ظاہر صدقہ کرنے سے کیسی نیت ہے اور صد خفیہ رکھنے سے نیت کیا ہے یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں اللہ سے معاملہ کرنے میں یہ سمجھ کے اپنے عقیدے کی کو درست رکھ کے کرو کہ اللہ ہر چیز ظاہر باطن سے باخبر ہے لئی سالِ کا ہدا کن اللہی معیشہ وَمَا مات فکو من خیرن وَمَا فسکم إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا ماتن فکو خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ کم و ان تم عَلَيْكَ المون لئی کا نہیں ہے تجھ پر ان کی ہدایت بلا اللہ اور لیکن اللہ تعالی یہدی ہدایت دیتا ہے میں جسے چاہتا ہے وماتن فکو من خیرن اور جو بھی خرچ کرو تم خیر سے فل انفسکم پس وہ تمہارے نفسوں کے لیے یعنی تمہارے فائدے تمہارے اجر کے لیے ہے ومات الفکون اور نہیں خرچ کرتے ہو تم اللبتغا اودھ اللہ مگر تلاش کرتے ہوئے اللہ کے چہرے کو ومات من خیرن اور جو بھی خرچ کرو تم بھلائی سے یو وفا پورا پورا دیا جائے گا تمہیں اس کا اجر یا دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کا بڑھانا یہ دونوں ثابت ہیں بن تم لاتون اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا جی لئی سا کا ہدا آپ پر ان کی لوگوں کی ہدایت نہیں ہے آپ مکلف نہیں ہیں کہ سب ہدایت پر آئیں درست ہو جائیں یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے آپ نے تو دعوت دینی ہے پیش کرنی ہے اچھا یہ جس سیاح کے اندر یہ یہ آیت آئی ہے تو سب نے ہی ابن کثیر اور دیگر مفسرین نے اس سے یہ معنی مراد لیا ہے اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جو اس کا شان نزول بیان کیا ہے اس سے بھی یہی بات واضح ہوتی ہے وہ بات یہ تھی کہ صحابہ کرام اپنے کافر رشتہ داروں کے ساتھ احسان سلوک کرنا ان کو کچھ دے دینا اور ان کے ساتھ بھلائی کرنا یہ بالکل پسند نہیں کرتے تھے بلکہ ان کے ساتھ کوئی بات میل جو رکھنا ان کو ان کے معاملات میں شریک ہونا یا ان کے ساتھ کوئی صلا رحمی کرنا ان کو کچھ دینا اپنی طرف سے تو صحابہ اس کو بالکل ناپسند کرتے تھے ہاں جی حالانکہ وہ قریبی رشتہ دار تھے بیٹا مسلمان ہو گیا ماں باپ مسلمان نہیں ہوئے ہیں ایک بھائی مسلمان ہو گیا دوسرا بھائی مسلمان نہیں ہوا ہے ظاہر ہے رشتہ داری ہے تعلقات ہیں معاملات ہیں لین دین ہے تو صحابہ اپنے ایمان پر اتنے پختہ ہو گئے تھے کہ وہ اپنے کافر جو دین میں نہیں تھے ان رشتہ داروں کے ساتھ یہ تعلق رکھنا ہی انہوں نے چھوڑ دیا تھا سلا رحمی انہوں نے ترک کر دی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ترغیب دلائی ہے کہ نہیں بھائی اگر وہ کافر بھی تمہارے رشتہ دار ہیں ہدایت سے محروم ہیں لیکن ان کے ساتھ سلا رحمی کرو ان پر خرچ کرو کوئی ماں ہے باپ ہے ان کو ان کو ان کو دو یہ نہیں ہے کہ اگر وہ کافر ہیں تمہارا تعلق یعنی وصاحب ہو معاف دنیا معروف قرآن مجید میں بھی ہے نا کہ دنیاوی امور میں ان کے ساتھ میل جول تعلقات لینا دینا یہ ساری چیزیں رہے لیکن جہاں دین کا مسئلہ ہے پھر اللہ کے سوا کسی کی بات نہیں ماننی تو اس آیت کا شان نزول ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کے مطابق یہ ہے کہ صحابہ اپنے کافر رشتہ داروں سے احسان سلوک چھوڑ چکے تھے ان کو ان کے ساتھ بالکل سلا رحمی نہیں کرتے تھے سخت نفرت کرتے تھے اور تعلق تک نہیں رکھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ترغیب دلائی ہے کہ کافر بھی اگر ہیں تمہارے رشتہ دار ہیں تعلق دار ہیں تو ان کو بھی تم دو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ صدقہ صدقہ کافر کو بھی دیا جا سکتا ہے مال دیکھو نا بہت سارے یہ ہمارے اللہ رحم کرے حاسدین جب ہم جا کے خرچ کرتے ہیں نا اتنے کنویں بنا دیے تھر میں اور ساتھ ہی بریفنگ دکھاتے ہیں کہ جی یہ ہندوؤں کا علاقہ ہے اور اتنے دیہات ہندو کے ہیں اور وہاں ہم نے کنواں بنایا ہے تو اعتراض کرنے والے کرتے ہیں لو جی مسلمانوں کے صدقے ہیں مسلمانوں کا مال ہے اور تم جا کر جناب یہ وہاں کوئے نکال رہے ہو اور کافروں کے اوپر خرچ کر رہے ہو اعتراض کرتے ہیں باقاعدہ اعتراض کرنے والے ہمارے علماء کرام ہیں ہاں جی حالانکہ اس مسئلے کو نہیں سمجھتے اللہ تعالیٰ نے کافر کے لیے بھی خرچ کرنے کی اجازت دی ہے لیکن یاد رکھو صدقے کی دو قسمیں ہیں ایک نفل اور ایک فرض فرض صدقہ زکوٰۃ ہے نفل صدقے کے لیے اجازت ہے وہ کافر کے لیے بھی خرچ کرو لیکن فرض زکوٰۃ جو ہے وہ صرف مسلمان کو ہی دی جائے گی تو خدمن اغنیہ اہم بط رد و الا اہم مسلمانوں سے ہی زکوٰۃ وصول ہوتی ہے اور مسلمانوں کے لیے ہی خرچ کی جاتی ہے تو نفل صدقہ جو ہے یہ ترغیب دے کر اگر تم یہ چیزیں کرتے ہو تو اس کو ٹھیک ہے تم خرچ کرو مقصد ہونا چاہیے کہ لوگ مسلمان ہو جائیں اللہ تعالیٰ کے دین کو پسند کر لیں چترال کے ساتھ وہ لاش وغیرہ کے علاقے ہیں جن کو کافرستان کہا جاتا ہے چترال کے بالکل ساتھ یہ علاقہ ہے کافرستان جی کافرستان اس میں بھی زلزلہ آیا ہمارے بھائی ماشاء اللہ وہاں جا کر شیٹے دے دے کر لوگوں کے مکان بنا رہے ہیں جی اور ان کے ان کی مدد کر رہے ہیں ان کو کھانا بھی دے رہے ہیں یہ کافرستان کے کا علاقہ ہے تو الحمد وہاں سے لوگ آئے ہیں پشاور پہنچے ہیں ہاں جی اور ماشاءاللہ دین قبول کر رہے ہیں توحید کو قبول کر رہے ہیں تبدیلیاں آ رہی ہیں تو یہ چیز جو ہے یہ درست ہے یہ, یہ نہیں ہے اللہ نے فرمایا لئی سا علیہ کا ہوں ایک بندہ اگر ہدایت سے معروم ہے تو اس کا کھانا پینا ہی بند کر دو کیا تم ہدایت پر جناب تم دروغہ بن کے بیٹھے ہو نہیں یہ کام اللہ کا ہے تو اللہ تعالیٰ ترغیب دلا رہا ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان سلوک کرو چاہے وہ کافر بھی ہے اس کو بھی اس کے اوپر بھی خرچ کرو اس کا بھی تمہیں فائدہ ہوگا تمہارے دین کا فائدہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ تو اتنی ترغیب دلا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام خیر خاہی کا دین ہے اسلام تو سکھاتا ہی یہ چیزیں ہیں ہے نا حدیث آپ کے سامنے ایک عورت نے کتے کو پانی پلا دیا بخاری میں ہے نا حدیث کہ کتے کو پانی پلا دیا اللہ نے اس کو بخش دیا حالانکہ کتا کیا ہے لیکن سبحان اللہ اسلام خیر خائی کا نام ہے اسلام جو دین جو چیز جو جو انسان کے اندر چیز پیدا کرتا ہے نا وہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ تو یہ چیزیں پسند کرتا ہے ہاں جی اور سچی بات ہے اسلام دنیا میں پوری دنیا میں پھیلنے والا اور غالب آنے والا دین ہے اس کے ماننے والوں کو اتنا اتنی وسعت ہونی چاہیے سینے اتنے کھلے ہونے چاہیے ہاں جی اتنا اتنا اتنی سوچ بلند ہونی چاہیے یہ محدود ذہن اور یہ تصور ہاں جی یہ کافر کا ہو سکتا ہے مسلمان کا نہیں ہو سکتا کیونکہ اس نے تو پوری دنیا پر اسلام کو پھیلانا ہے اسلام کو غالب کرنا ہے جی اتنی وسعت اس کے اندر ہونی چاہیے کہ ایک مومن کے اللہ اکبر خیال میں ساری دنیا کی پوری زمین کی وسعتیں سمٹ آئیں اتنا وسیع ہونا چاہیے مسلمان کا ذہن پھر ہی وہ صحیح دعوت کا کام کر سکتا ہے اللہ اکبر تو سمجھ آ ہے کہ صدقہ کافر کو بھی دیا جا سکتا ہے یہ ابھی الدی سے نہیں ہوا ہے تو بائی کارٹ ہے میرا ہاں جی نہیں یہ بائی کارٹ کرنے سے کوئی دعوت نہیں پھیلتی سمجھا گئی ان کے ساتھ نیک سلوک کرنے سے دعوت پھیلتی ہے لوگوں کو دین سمجھ آتا ہے ٹھیک ہے ہاں کسی پر حجت قائم ہو گئی ہو آپ صحیح اخلاص کے ساتھ کوشش کر کر کے وہ بازی نہ آتا ہو پھر پھر ایسی کوئی شکل بن سکتی ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ اس کا بائی کارڈ کر کے بیٹھ جائیں اللہ نے سیاب کو اجازت نہیں دی تن وما تن من خنفل سے جو خرچ کرو گے یہ تمہارے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کرے گا تمہیں اجر دے گا تمہاری معیشت بہتر ہوگی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے یہ جو کچھ ہے وہ تمہارے فائدے کے لیے ومات الفقون اللبتغا اوج ہلا یہ اصول سمجھ لو کہ تم نے خرچ کرنا ہے اللہ کے چہرے کی کے کی تلاش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہاں حفصاحب نے یہاں بہت اچھا نقطہ لکھا ہے کہ ومات الفقون اللبتغا اوج ہلا اکثر ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرو انہوں نے ترجمے میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ حاصل کرنے کے لیے یہ سوچ کر کے یہ میں جو کام کروں اس کے ساتھ مجھے اللہ کا دیدار نصیب ہو تو رضا بھی اچھی چیز ہے لیکن اللہ کا چہرہ بندے کو مل جائے اللہ کا دیدار بندے کو حاصل ہو جائے یہ کتنی بڑی بات تو طویلیں کرنے کی بجائے ویسے بھی ماشاءاللہ اللہ چونکہ ہمارا منہج اللہ کے فضل سے یہ ہے کہ ہم طویلیں نہیں کرتے الفاظ کے معنی یعنی ان طویلوں کے ساتھ نہیں کرتے تو بہت اچھا نقطہ ہے یہ کہ یہی معنیٰ کرنا چاہیے کہ تم خرچ کرو اللہ کی راہ میں اللہ کا چہرہ اللہ کا دیدار کرنے کے لیے ہاں جی ومعۃ الفق ون خیرین وفا علیکم اور جو خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ پورا پورا بدلہ دے گا پورا اجر آخرت میں دے گا اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ پورا دے گا اچھا یہ یہ جو آئے تھے نا واعد الحمطاطمن قوۃمباط الخیل تو حبُبی ادوال وادکمۃفین فیصل اللہ وفا علیہم وہاں بھی الفاظ یہی ہیں یُو وفا علیہ کم تو اس کے تحت مفسرین نے ابن کثیر وغیرہ نے یہ لکھا ہے کہ جو بھی تم جہاد میں خرچ کرو گے اصلہ لے کر مجاہدین کو دو گے اور جہاد جس مال کے ساتھ ہوگا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ لوٹا کر دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیتا ہے ایک تو نا اللہ تعالیٰ اجر آخرت میں دیتا ہے وہ تو دے گا بہت زیادہ ہوگا لیکن جہاد ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی بدلہ دے دیتا ہے اور واقعی ہم یہ دیکھتے ہیں تاریخ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں دیتا ہے معاشی ترقیاں اسی کے ساتھ ہوتی ہیں للفقرا اللطین اخص روفی سبیل اللہ یسطی غون درمن فل ارد یا سب ہُ الجا ہل و اغنیا تعفف لا یسلون النا صحافا ومات الفقن خیرن فعن اللہ بہ علیم لالفقرا الدینہ ان فقراء کے لیے خرچ کرو احس جو گھیر لیے گئے فی سبیل اللّہ اللہ کی رحم لا یستتی نہیں طاقت رکھتے وہ ذربَن چلنے کی فل عرض زمین میں یہ سب حم خیال کرتا ہے ان کے بارے میں جاہل نا واقف آ کہ یہ غنی لوگ ہیں ہاں؟ من التعفف سوال نہ کرنے کی وجہ سے یہ مالدار ہیں اگنیا جاہل آدمی سمجھتا ہے یہ مالدار ہیں کیونکہ یہ سوال نہیں کرتے من تعف سوال نہ کرنے کی وجہ سے نا شخص ان کو مالدار سمجھ بیٹھتا ہے تعریف ہوں تم پہچانتے ہو ان کو ان کی پشانیوں سے لا یس الناسا نہیں سوال کرتے وہ لوگوں سے الحافہ چمٹ کر وما تنفکن خیرن اور جو بھی خرچ کرو تم بھلائی سے ہی اس کو علیم جاننے والا ہے جی فرمایا تمہارے خرچ کرنے کے سب سے زیادہ مستحد کون لوگ ہیں مجاہدین لدین افسروفی سبی اللہ وہ لوگ جن کو روک دیا گیا ہے جن پر پابندیاں لگ گئی ہیں ہاں جی اور جن کو جن کے رستے بند کر دیے گئے ہیں ہاں ویسے تو خیر اس کو مطلق بھی دیکھا جا سکتا ہے لیکن جو ساری اللہ تعالیٰ نے شرطیں ان کی بیان کی ہے نا کہ یہ ان کی ان کی صفتیں بیان فرمائی ہیں تو وہ ساری کی ساری صفتیں مجاہدین میں پوری ہوتی ہیں ٹھیک ہے ایک بیمار ہے وہ بیچارہ چل نہیں سکتا ایک مانگنے والا کسی کے پاس جا کے لیکن ایک اتنا لاغر بیمار ہے وہ بیچارہ جا نہیں سکتا کسی کے پاس جا کے اپنی حاجت نہیں وہ بھی اس سے مراد ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ بھی اس سے مراد ہے ایسے سارے فقرا اس میں مراد ہو سکتے ہیں سارے ضرورت مند اس میں آ سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اتنی صفتیں آگے بیان فرمائی ہیں نا ان سب کو ہم پڑھیں تو اللہ کے فضل سے یہ ساری کی ساری مجاہدین پر فٹ ہوتی ہیں ہاں جی فرمایا وہ فقراء ویسے بھی فقراء المہاجرین یہ بڑی زبردست اصطلاح ہے حدیثوں میں فقراء المہاجرین جنت میں سب سے پہلے جو دستہ جائے گا وہ کون سا ہوگا فقراء المہاجرین ہاں جی اور کون ہوں گے جن کے بارے میں یعنی دربار پوچھے گا کہ بھائی تمہارا حساب کتاب ہو گیا تم کیسے آگے ابھی تو حساب کتاب ہو رہا ہے ابھی کوئی فیصلے نہیں ہوئے تو تم پہلے ہی آ گئے دروازے کھٹکھٹانے لگے تو تمہارا حساب ہو گیا تو آگے سے وہ کیا جاب دیں گے کہ ہمارا حساب تھا ہی کوئی نہیں جی ہم اللہ کی راہ میں نکل کھڑے ہوئے تھے اپنے گھر چھوڑ کر آبادیاں چھوڑ کر جہاد کے میدانوں کی طرف نکل گئے تھے ہماری تلواریں ہمارے کندھوں پر لٹکی ہوتی تھیں اور ہم اللہ کی راہ میں جہاد میں پوری زندگی ہم نے جہاد میں گزار دی حتیٰ کہ اللہ کی راہ میں شہید ہو کے با با با یہاں پہنچ گئے تو اللہ نے ہمیں کہہ دیا تمہارا حساب ہے ہی کوئی نہیں جاؤ گرین لائن سے سیدھی جنت میں لوگ حساب میں پھنسے ہوئے ہوں گے اور یہ پہلا دستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پہلا دستہ ہوگا جو جنت میں پہنچے گا ہاں جی اور یہاں بھی اصطلاع کیا استعمال ہوئی ہے فقراء المہاجرین اور اللہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض پر سب سے پہلے جن کو لایا جائے گا اللہ تعالیٰ کے فرشتے تلاش کر کر کے جن کو سب سے پہلے لا کر اللہ کے نبی کے سامنے کھڑا کریں گے اور آپ ان کو پانی پلائیں گے ان کے لیے بھی حدیثوں میں اصطلاع کیا استعمال ہوئی ہے فقراء المہاجرین فقراء المہاجرین لا ثتیفل الارض نہیں طاقت رکھتے وہ چلنے پھرنے کی زمین میں اللہ اکبر یا سب جاہل و اغنیا یہ سوال بھی نہیں کرتے ان کے اندر اتنی استغنا ہوتی ہے سوال سے بچتے ہیں اپنی حالت کیفیت نہیں لوگوں کے سامنے بیان کرتے اتنا استغناح ان کے اندر ہوتا ہے اللہ اکبر تعارف ہم تم پہچانتے ہو ان کے ان کی پیشانیوں سے اللہ نے نیکی کی وجہ سے عبادات نمازیں روزے اذکار تلاوت قرآن اللہ سے محبت اور بھائیو جس, جس دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے اس کا اثر اس کی پیشانی پہ ہوتا ہے صحابہ کے بارے میں بھی جو آئے ہے نا کیا ہے اللہ اکبر بلدین مَآو اشدا اللقفار رحمہ اوبین ترا ہم رُکا انسدین اب تغون فطلم من اللہ و رضمانہ سیما ہم فی وجوہ من اثر سجود ان کے سجدوں کے نشان ان کے پیشانیوں پہ تو جو نیکی ہوتی ہے نا جو اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے یعنی اس کا اثر انسان کی پیشانی میں اس کے چہرے پر نظر آتا ہے اور الحمدللہ سچے مجاہد پاک باز اللہ کی راہ میں قربانیاں دینے والے یہ فدائی مشن پر جب چلتے ہیں نا سبحان اللہ کیا حسن ہوتا ہے ان کے چہروں پر کیا عزم اور پختگی ہوتی ہے الحمدللہ تو یہ بالکل واقعی یہ چہرے پہچانے جاتے کہ یہ کیا لوگ ہیں کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو عظمت سے نوازا ہے تعارف ہوں بسی ان کی پیشانیوں سے تم ان کو پہچانتے ہو اللہ اکبر اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے مخلص لوگوں میں شامل کرے جن کی پیشانیوں سے ایمان چھلکتا ہو لا یس الناس الحافا وہ چمٹ کر سوال نہیں کرتے اللہ اکبر ومات الفقوم خیرن فعن اللہ بہ علیم جو تم خرچ کرتے ہو اللہ تو جانتا ہے اللہ کے علم میں ہے تو سچی بات ہے کہ سب سے زیادہ اپنے صدقات خیرات خرچ کے مستحق اللہ کے یہ مخلص مجاہد بندے جن کی صفتیں اللہ تعالی نے یہ بیان فرمائیں فرمایا ان کے لیے خرچ کیا کرو اپنے مالوں کو ضائع نہ کیا کرو تاکہ یہ دنیا میں قیمتی ہو جائے تمہار معاشی ترقیہ مل جائیں اور آخرت میں ادر ثابت ہو جائے واخر تعلنٰ الحمد